سوال واضح نہیں اگر بیٹھے ہوں تو مجھ سے پوچھ لیجیے اول تو ہم سوچتے ہیں کہ اس میں ہر قسم کے لوگ آن کسی کو ہدف نہ بنایا جائے لیکن جب آپ مسئلہ پوچھیں گے تو میں ظاہر کہ آپ سے بتاؤں سامنے پوچھا کیا فرماتے ہو علماء بارے میں کہ تبلیغی جماعت کے امیر جب بیان کے لیے کھڑا ہوتا تو وہ اکثر یہ بیان کر بیان کے آغاز میں یہ الفاظ کہتا ہے اللہ تعالی سے ہونے کی امید اور بندے سے نہ ہونے کی یہ کلمات ہیں مسئلہ غیر واضح اگر آپ بیٹھے ہیں تو مجھے بتا دیجیے کیا یہ نہیں. کوئی بات واضح نہیں ہو رہی کہ اللہ تبارک و بطالہ سے امید کیا امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر امید کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے آدمی اچھی امید رکھے حسن زن رکھے مسلم شریف میں حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے اچھا زن رکھو جیسا بندہ اللہ سے امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کے مطابق معاملہ فرماتا ہے جیسے اللہ سے مغفرت کی امید رکھو اللہ تعالی سے توبہ کرنے کے بعد گناہ معاف ہونے کی امید رکھو اگر اس امید سے مراد یہ ہے تو اس میں شرم کوئی حرت نہیں میں نے پہلے بتایا کہ واضح نہیں پھر اس کے بعد ہم نے بندے سے نہ ہونے کی امید رکھو یہ مسلم اصول نہیں ہے کہ بندے سے نہ ہونے کی امید رکھو بہت سارے ایسے بندے ہیں کہ جن پہ کام کو سبر کیا جائے یا ان سے آس لگائی جائے تو وہ ان کی مدد کرتے ہیں یہ کلمہ بے مقصد لہذا اگر بیان کرنے والے کا اگر یہ کہنا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا مہربانی فرمائے گا اس میں شرم کوئی حرج نہیں